بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني رب إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَامًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ قُلْ إِنَّ النَّاسَ عَلَىٰ شَىْءٍ وَنُسُكِي وَبَقِيَّاتٍ وَمَا نَاطِقِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك الله بالکا امید وَأَنَا وہ الْمُسْلِمِينَ مسلم اللَّهُ پی ہر قسم کی ہمد و تنا تعریف تنجیز اس مالک الملک رب العزت وحدو اللہ شریک ملائق ہے کہ جس میں دی ہدایت رشت اور تعلیم واسطے امد یا کرام علیہ السلام دا ایک لمبا سلفلہ چلایا اس سلفلے دا آغاز سادے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام تو فرمایا اور ایدہ انجام ایدہ انتہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کے خطبے تو بات پڑیاں جان والیا آئے تھا اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دے الفاظ اندر ایک اقرار کروایا ہے ایک اعلان کروایا ہے قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّ اے میرے حبیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اقرار کرو اعلان فرماؤ ہدانی ربی کہ میں نے میرے رب نے سیدھا رستا دکھایا ہے میری ہدایت میری رہنمائی میرے رب نے فرمائی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اور رہنمائی صرف اللہ ہی فرماندے دے اس دنیا اندر بڑے بڑے دعیدار ہو گزرے نے قیامت تک ایسے دعوے کرنے والے آدھے رہے کہ جس رستے تسی چل رہے ہوں یہ ہدایت دا رستہ ہے یہ ہی صحیح اور درست راہ ہے مگر صحیح اور درست راہ صرف وہی ہے جیڑی اللہ نے دکھائی اللہ نے دکھائی کلن ہدانی سید الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگے اقرار کروایا جا رہا ہے کہ میرے رب نے میں مینو ہدایت دیتی ہے انہیں مینو رستہ دکھایا ہے کوئی عام انسان یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ میرا رستہ میرا طریقے کار میرا زندگی کا لایا عمل صحیح اور درست ہے تا وقت کے کہ تعلق اس رستے نل آ کے نہ ملتا ہوئے جیڑا رستہ اللہ نے دکھایا ہے جیڑا رستہ اللہ نے دکھایا اور سجایا ہے گزشتہ دو تین جنیا تو یہ بات اجاگر کرنے کی کوشش کیتی گئی ہے کہ اللہ وسداشری فرماندے نے میں تعین سزا دے کے عذاب اندر مبتلا کر کے تکلیف پہنچا کے کی لینا ہے مینو کی حاصل ہونا ہے بندے نو تکلیف دے کے اللہ نو کوئی خوشی نہیں ہوں دشمن نو تکلیف اندر دیکھ کے خوش ہونا یہ انسانی کمزوری سے ہو سکتی ہے اللہ جی ہاں کوئی ایسی کمزوری نہیں سبحان اللہ عمّا لوگ اللہ دی ہیں جو سفت بیان کرتے ہیں اللہ انہوں تو بڑا بلند ہے آلہ ہے والا ہے اپنے کسی دشمن نو عذاب اندر مبتلا کر کے اللہ نو کوئی خوشی ہوں ہونا تسکیل ہوں کوئی ایسی بات نہیں یہ جزا اور سزا کا جیڑا سلسلہ اللہ نے قائم کیا ہے یہ جیڑا قانون بنایا ہے یہ عدل اور انصاف دا ایک تقاضا ہے کیونکہ اللہ سب تو بڑا منصف ہے سب تو بڑا عادل ہے اس واسطے نے ایک قانون بنا دیتا ہے انصاف دے تقاضے پوریا کرنے کہ جو صحیح رستے پہ چل کے آدھا ہے او دا حق بن جانا ہے کہ وہ جگہ ملے انہوں انعام ملے اور جو غلط رستہ اختیار کردہ ہے باوجود بھی ہوش ہون دے باوجود عقل ہون دے سمجھ ہون دے پھر جان بوجھ کے غلط رستہ اختیار کردہ ہے انصاف دا تقاضا اے ہے کہ ایسے شخص سزا ملے ورنہ کسی کو سزا دے کے یا کسی کو جزا دے کے اللہ کی خوشی یا ناراضگی یہ صرف سمجھان واسطے بات کیتی جاتی ہے کہ نیکی نال اللہ راضی ہوں تے سے گنا اللہ ناراض ہوں یہ سمجھان دی حد تک سارا باتیں نے حقیقت اللہ کی ہاں کوئی ایسی کمزوری موجود نہیں یہ تو کمزوری ہے نہ خوش ہونا یا ناراض ہونا اللہ یہ چیزوں تو پاک ہے وہی ذات ورا ہے یہاں ساری باتوں اے محض انہیں بہانے بنا دیتے ہیں اپنی نیمتوں تقسیم کرنے اپنے انعامات نو ونڈن دے اگر کوئی خوش قسمت اور خوش نصیب صحیح رستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ مزید نعمتوں دا مستحق بن دا ہے تو جے کوئی بد نصیب اور بدکسمت غلط رستہ اختیار کر ہے تو او اس قابل نہیں رہتا کہ جیڑیاں نعمت پہلے ملیں ہوئی یعنی نے او بھی وہ ایک وقت آدھا ہے وہ بھی چن جان ل ان شکر تم ل دن و ل ان کپر تم انی ل شی بڑے واض فرما دیتا اگر تسی شکر گزار بندے بن جاؤ گے میری سے شکر گزاری اختیار کرو گے لزی دن ہور میں ہو چلا گا اضافہ کردہ چلا جاگا ان آماد بڑھا چلا گا والا ان کا فر لیکن اگر تو سر اختیار کی نہ قدری شروع کر دیتی میری دی میرے نعمت عزابی شدید دریاد رکھو میری سزا بڑی سخت ہے ای این عدل اور انفاف کا ہے اللہ نے سان اپنی نعمتوں نوازن دے مختلف بہانے اور مواقع بنا دیتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں ایک موقع اور ایک بہانہ ایسا ہے کہ ہر روز دن اور رات اندر پنج دفع ساگے سامنے کو موقع آ وہ ہے اندر باقاعدہ طور پہ ہے گلاوہ جا بلاوا ہے کہ آ جاؤ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی نافرمندی کر بیٹھے ہو بشری تقاضے تحت کوئی گنا ہو گیا معافی لے لو میں کنواق سے تیار بلاوا آتا ہے او پنج وقت نماز دے وقت ہے ایلان ہے اللہ دی توحید دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا وہ اللہ نے ایک وعدہ کیتا ہوا پرانی مجید اندر کہ اصنا ل کا ذکر ذکر بلند کر دیا عام کر دیا دفعہ نے جدو یہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی نرینا اولاد ایسی نہیں کہ جیسے انہوں کا نام بعد باقی رہ سکے اللہ نے بیٹے جتے لیکن سگر سنی اندر بچپن اندر ہی شیر خار کی اندر ہی انہوں نے واپس بلالیا یہ اللہ کی مرضی ہے زندگی اور عمر اللہ متعین کر دینے کے ایس بچے دی اینی زندگی گی دی اینی دی ای عمر ہونی امر اینی یہ دنیا اندر رہے گا زندگی کے تعین اندر نہ کسے پیغمبر نو کوئی دخل عمل ہے نہ کسے عام آدمی اگر پیغمبر نو دخل عمل ہوں تو کسے پیغمبر دا کوئی چھوٹا جہا بچہ فوت ہی نہ ہوگا وہ جن زندگی بڑھا لینا اپنے بیٹے کی بچے لیکن اسی دیکھنے ہاں کہ محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم و بچے بیٹے اللہ نے اپنے ہاں بولا لے کیونکہ فیصلے اللہ کرفر نے یہ کیا کہ کوئی بیٹا نہیں زندہ زہ ہو باقی ہوئے بس زندگی تک ہی نام ہے او تو بعد لوگ بھول بھل آ جان گے کوئی نسل کوئی اولاد نہیں اگے چلے گی کی یاد کرنا ہے باللہ اللہ, اللہ نے ان دا اندر اس بکواس کا جواب قرآن سے اے رتا فرمایا اِنَّ شان تو آڈا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا تو آڈا نام سے قیامت تک زندہ رکھنا ہے اور بلند رکھنا اج دشمن بے نام و نشان نے کوئی انہوں کا نام لینا نہیں تے جے نام لینا ہے تے نال زبان تے لعنت دا لفظ بھی آ جاندہ ہے کہ تیرے تے اللہ دی لعنت ہو گئی وارا پنا کا ذکر رکھ کے وا کر لیا اتا نام نو بلند کر دینا ہے ذکر نو آم کرتے ہیں وہ وا پورا ہے اگان اندر کہ اوزوں تک اذان مکمل نہیں ہوں دی جدوں تک اللہ بھی توحید دے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا اعلان نہ ہو جا اشہد اللہ الہ الا اللہ تو بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ اذان دا حصہ ہے یہ اعلان کرن تو بعد معزن پھر اللہ بھی حکم نہ لکھ گلابہ دیا آلس والا آؤ نماز پڑھ لو آؤ اللہ نو یاد کر لو آؤ اللہ کا ذکر کر لو ہیا آلس والا یہ مل جائے گا ہیا اللہ نجات اور کامیابی کی ضمانت مل جائے معلوم یہ ہوا کہ جیڑا شخص اس بلاوے پہ نہیں آپ نے امل لات ثابت کر رہا ہے کہ مجھے کامیاب ہون دی ضرورت نہیں مجھے نجات دی لوڑ ہی نہیں غور فرماؤ ذرا اس چیز کہ بلاوا ہے آؤ نماز پڑھ لو آؤ اللہ نو یاد کر لو آؤ اللہ دا ذکر کر لو کامیابی اور نجات کا پروانہ حاصل کر لو جیڑا تے آ جائے اللہ کی دھی ہوئی توفیق نل او دے دل اندر کامیابی دا شوق ہے او نجات حاصل کرنا چاہتا ہے گویا جی اتو ہی گزر جانا نے پنجے آ اغانہ انہیں کبھی سوچیا ہی نہیں کہ یہ جا رہا ہے کدی طرف اعلان ہو رہا ہے کس بات دا اعلان ہو رہا ہے وہ اپنے عمل نل دس رہا ہے کہ مینو ضرورت ہی نہیں ایسی کامیابی کی میں ایسی نجات حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سارا فکد کا فارا جس شخص نے جان بج کے ارادہ کر کے نماز چڈ دیتی اسلام نل کوئی ہے تعلق باقی ہی نہیں رہا وہ اسلام چ نکل گیا کو چلا کیونکہ ایک اعلان ہو گئے ایسی ہستی اور ایسی ذات کی طرفوں جلے تو بڑی کوئی ہستی نہیں جہد تو بڑی کوئی ذات نہیں کہ وہ پرواہ نہ کیتی جائے وہ طرف توجہ نہ دیتی جائے تو پھر ایسے شخص کی بدنصیبی اندر کوئی شک باقی رہ جانا سولا تھا حد نو لیا جان بج کے نماز چھوڑ دیتی نماز نہیں اعلان ہو رہا ہے کہ نجات حاصل کر لو کامیابی کا سرٹیفکیٹ لے لو دراصل اللہ تعالیٰ اس طرح بہانہ بنا کے اپنے گھر اندر اپنے بندیاں بلا کے دے اوننو مزید انعامات دینا چاہتا ہے انہوں تے اپنی نعمتوں کی بارش کرنا چاہتا ہے دنیا کا اصول بھی یہ ہے کہ کسی نے اپنے گھر بلایا جائے دعوت دیتی جائے تو پھر اپنی وساس دے مطابق اپنی ہمت کے مطابق وہی خاطر توازو اندر آدمی کوئی کمی نہیں چڑتا نماز واسطے اللہ اپنے گھر اندر اپنے بندیا بلا پھر اللہ دی مہمان نوازی اللہ دی خاطر توازو ابھی تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی اللہ اپنے بندیا نوازن واسطے بلا یہ عبادت جدا عرف عام اندر نام نماز ہے آدم علیہ السلام تو کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے اللہ نے یہ فرض کی ساریا امتوں سے فرض تعداد زیادہ یا کم ہو سکتی ہے لیکن نماز ہر امت واسطے اللہ نے فرض کی ہر نبی نو یہ دے کے بھیجی علیہ السلام. امت محمدیہ واسطے اللہ صاحب وسلم پانچ نماز فرض کر دی حدیث لمبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج تو واپس تشریف لے آ رہے نے مختلف آسمانہ سے اللہ نے مختلف امبیا نال ملاقات کروائیں کتے آدم والے ہی سلام ملتے نے خوش ہو کے ملے سڈے جدے امجد اور یہ کہتے ہوئے ملے کہ بسم اللہ جی آیا نو میرے پیارے بیٹے محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام سے ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی وہ بھی پڑے خوش ہو ہو کے ملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کر کے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منهم اللہ میں بڑی دور ایک علاقہ جتو ابراہیم علیہ السلام آئے نے اپنے لگتے جیور اسماعیل علیہ السلام تے اپنی زوجہ ہے محتلم پہلے چڈ گئے پھر بعد آپ آئے اللہ میں حکم نال دوروں آیا دے وچوں نبی فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا دا نتیجہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس پیارے بیٹے جنہوں کا نام نامی اس گرامی احمد اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان جس ہوگی ہوں گی بڑی خوشی کا اظہار اور فرمایا بیٹا اپنی امت واسطے میری طرف دو تحفے لیندے جانا تھی جا رہے ہو واپس دو تحفے لے جانا امت نو پیش کرنا میری طرف اللہ سانوں بھی ان تحفے دے لائق بنا دے فرمایا بہت اچھا آبا جان ایک تحفہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا علی مننی السلام جا کے اپنی امت نو میری طرفوں پہلا تحفہ سلام کا دینا کہ تے جدے امجدے باپ ابراہیم علیہ السلام نے تو انو سلام بھیجا یہ سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جس امتی نو اے پیغام ملے اے توفہ قبول کرنے طریقہ اے ہے او اگو کب ہے الا نبینا و علیہ السلام لئون والے تے بھی اللہ دی رحمت پہ جن والے تے بھی اللہ دی رحمت پہ الا نبینا و علیہ السلام فیلہ توفہ تیس سلام دا بیچے اور اے توفہ بڑا ہی عجیب توفہ ہے اے زندہ لوگانوں پہ جندہ حکم بھی دیتا گیا ہے تے فوت ہو جانتے پھر بھی اے توفہ پہ جندہ حکم دیتا ہے قبرستان دے کولو گزرو تے فرمایا نوں اے توفہ دیا کرو السلام علیکم یا اہل القبور اے قبران اندر آ جانوالے ہو تو آجے تے اللہ دی رحمت ہو جانتے ہیں انتم سلفنا ونحن خلفکم تو پچھے پیچھے آن والے اپنی یاد کر لینا چاہیے کہ اللہ نے تو اکھیا کہ نو خلف اسی اے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اپنی اپنی باری نکو اگر اللہ نے چاہیا ان شا اللہ تو ملاقات ہو تجدید ہو رہی ہے نا اپنی موت نو یاد کیتا جا رہا ہے کہ تھی آ گئے ہو اے پچھے پیچھے اپنی باری آن والے ہیں اللہ نے ایک دن ایسا رکھ دیتا ہے جی اندر تاری ملاقات ہوگی قیامت نشا اللہ ان شاء اللہ ملن والے ہاں اللہ غلطیاں بھی معاف کرے اللہ گلتی تحفہ فوت ہون تو بعد بھی مسلمان بھیجتے رہنا چاہیے فرمایا ایک تے اے توحفہ لے جاؤ اپنی امت واسطے دوسرا تحفہ میری طرف اے لے جاؤ کہ تھی جنت کی زمین دیکھ کے آئے ہو کنی کھلی لمبی چوڑی زمین ہے اللہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے نا کہ جنت اللہ نے کن لمبی چوڑی بنائی ہوئی ہے ایک حدیث اندر آن ہے آ جنتی جنہیں سب کو آخر اندر اتنے پہنچنا ہے اس تو پہلے سارے جنتی جنہوں جنہوں نے جن بھی اللہ نے لے جانا ہے اللہ سانو بھی ان اندر شامل فرما لے او سارے جا چکے ہوں گے سب تو آخری بندہ جنت اندر جان والا فرمایا اللہ نے انہوں اکبا الاٹ کرنا ہے جنت اندر کہ جنی اے جنوب زمین نو گنا ہوس گنا ہوتی جائے زمین اور دس گنا ہوتی فرمایا پرمایا تھی دیکھ کے آ رہے ہو کہ جنت دی زمین کنی وسیع کنسی کھلا ہے اور جنت کی زمین بڑی درخیز ہے اپنی ہمت واسطے دوسرا تحفہ اے لے جاؤ جا کے اے کہنا کہ اپنے اوتھے جان تو پہلے پہلے جنت اندر پھل دے درخت لگا دیں باغ لگا لیں اپنے او طریقہ کی دسیا فرمایا اپنی امت کو کہنا کہ جیڑا شخص پڑھے گا ایک دفعہ سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللہ او دی طرف سے جنت اندر ایک پھل دار درخت لگا دے سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ایک درخت لگ گیا ایک دفعہ یہ کلما پڑھنے لگ جاتا ایسا اللہ کا بندہ جنت اندر پہنچے گا وہ درخت اچھا بڑھ چکا ہوا اکا ہوا پھیل چکا ہوئے گا پھل چکا ہوا پرمایا وہ ایک شاخ کے تھلے اگر سو سوار بمیں اپنی سواری دے کھڑے ہو جان تو سایا اجے بھی بد جائے گا ایک شاخ کے جنت دیا تاریفاں قرآن اندر موجود ہیں کتو خا د کہ اِنہ پھل لگا ہوا ہوا جنت کے درختوں کہ ٹہنیاں چکی پھلانا اور خاصا اس طرح پوریا ہونگیاں کہ زبان تو کوئی بات کرنی بھی نہیں پی گی یا جی دل اندر خیال پیدا ہو رہا ہوا تو خاص پوری ہو گئی ہوگی وہ دی مثال دیتی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی جنتی کے دل اندر یہ خاص پیدا ہوئے گی کہ فلاں پل کھا جائے اجے خیال دل ادر پیدا ہو رہا ہے اس فل نہ لدیا ہوا درخت چکی ہوئی ٹہنیاں وہ سامنے آجان آ جان گیا اور آواز آئے گی کل یا ابد اے اللہ دے بندے میں ہاضر نہ لے کھا کسی کا دل کرے کہ میں اپنے ہاتھ نمب توڑ کے کھاوا تو امب دا درخت چک کے سامنے آ جائے گا کلیا یہ دو تو کے دے ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک درخت ایک کلمہ پڑھنا لگ جا ہے باغ لگا لو جن میں لگ سکتے نے جان تو پہلے پہلے اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ملاقات کرائی اللہ کی الیکس لیکس تو بعدو نہ پوچھیا کوئی خاص حکم ملیا ہوئے اللہ کی طرف کوئی صحفہ ملیا ہوئے آپ نے نماز پر ذکر فرمایا کہ میرے اللہ نے نماز میں نو عطا کی تیئے امت واسطے اور دن اور رات اندر پنج نماز میرے اللہ نے میری امت سے فرض کی پجا نماز دن اور رات جس طرح سڈے سامنے آ رہے ہیں یہ سلسلہ اللہ نے ادو تو اسی طرح ہی قائم رکھا ہوا ہے جدو تو زمین اور آسمان کو بنایا مہینے بھی بارہ ہی بنائے دن اور رات بھی اسی طرح ہی انہوں ایک سلسلہ چلایا فرمایا دن اور رات اندر پنجہ نماز میری امت سے اللہ نے فرض کیتیاں اگر حساب لگایا جائے تو چوبی گھنٹے اندر پنجہ نماز پڑھنی ہون تو کوئی پچی چھبی منٹ بعد ایک نماز کا وقت آ جانا تھی. ہر پچی چھبی منٹ بعد ایک نماز موسا علیہ السلام نے جس ویسے یہ بات سنی تو فرمان لگے آلج تو بنی اسراہیل میں اپنی امت اور اپنی قوم بنی اسراہیل بڑا آزما چکا انہوں نے بڑی آزمائش کر کے آیا لوگ نماز اندر بڑی سستی کرتے نے نماز نہیں پڑھتے پہا سے بہت زیادہ نے اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو اللہ کو کچھ کٹ جان کچھ تھوڑی بھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب دی اندر درخواست نماز کرو چالی موسا علیہ السلام نے پوچھا کیوں جی کوئی رعایت ملی آپ نے فرمایا دس نماز اللہ نے معاف کر ہیں نے چالی لہ گئیں انہوں نے پھر مشورہ دیتا کہ یہ بھی زیادہ نے ہو بار بار صلیم درخواست موسا اسلام اجے بھی کہہ رہے ہیں کچھ ہوایت کرا لو لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس تو وہ اس ویلے ایسے الفاظ نکلے جڑے اللہ نو بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی محبوب آپ نے فرمایا موسا میرے رب نے پنجہ میں مینو دیتی سن اللہ نے تجہے ذریعے بار بار درخواست کرن پنتالی معاف کر دیتی ہیں باقی رہ گئی نے کہہ رہے ہو اجے پھر درخواست دور ماف کراؤ میم ہوں شرم آن لگ پی ہے کہ میں یہ پنجا تو بھی ہن اللہ نو اور کٹ ہوٹ کرتے ہوں تو میرے شرم آلہ اینی پیاری لگی فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی ہوں یہ پنج لے جاؤ جڑا پنج پڑھ لے گا میں وہی سمار کر دوں اور قرآن اندر ایک قانون اتار دیتا من جاسن جا قانون اتار من جا ابل کہ جہ شخص ایک نیکی کر کے سڈے کو گیا فلاح اشرو ام کم از کم اصن دس گنا اجر ضرور دے ایک اے رحمت سے دوسری طرف اے احسان اور دیاں جی اس طرح آ گیا گلتی نی بڑھاو گے وہ امی رہے گی جن کی ایسا رب کی تو مل سکتا جی نہیں ملے نماز یہ بڑا بہانہ ہے اللہ دحمتوں حاصل دا. اللہ کرمات نکیٹن کا کہ کوئی دوسرا عمل یہ مقابلہ کرتا ہی نہیں نہ اپنی اہمیت دے اعتبار نل نہ رحمت دے لحاظ نل کوئی عمل اس عبادت دا مقابلہ کرتا ہی نہیں کسی لیکن افسوس نل کہنا پہنتا ہے کہ موسا علیہ السلام کا تجربہ بالکل صحیح اور سچا ثابت ہو رہا ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے انی عالت تو بنی اسراہی میں بڑا آزما بیٹھا اپنی امت بھی بڑی آزمائش کر بیٹھا لوگ نماز نہیں پڑھتے نماز یہ ایک ایسا عمل ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نالو تعلق بندے کا ٹوٹدا ہی نہیں اگر نماز پڑھنی شروع کر ہر وقت تعلق قائم رہی دا. ہر وقت اللہ ملی رہی دی. مسلمان کا کوئی لمحہ نماز تو خالی گزرتا ہی نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار اس مسلمان ایک نماز پڑھ کے اپنے کام کاج واسطے نکل جانا ہے دوسری نماز دا پروگرام ذہن اندر رکھتا ہے کہ زور مینو کتنے آوے گی کہڑی مسجد ادا کراگا کتنے پہنچا گا تصویریں انہوں میں ملنا ہے یہ سارا پروگرام ذہن اندر ہو دے اندر ہے فرمایا یہ تے پروگرام ذہن اندر رکھتا ہے کہ اللہ فرشتہ حکم دیندے نے کہ میرے بندے دا یہ سارا وقت ہی نماز اندر لکھ دوں انتظار اسلحلہ ایک نماز تو دوسری نماز تک کا وقت جات گزرتا ہے وہ بھی اللہ نماز اندر ہی گزار بنتا اللہ نالوں بے گاہ ہی نہیں کتا تعلق منقطع نہیں ہوں اور نماز یہ ایسا عمل ہے ایسی عبادت ہے یہ عمل سے اجے بعد شروع ہوتا ہے یہ تیاری تی عجیب و غریب قسم دے اعلانات شروع ہو جاندے ہیں اللہ کے یہ بنیادی شرط رکھ دیتی گئی وہ شرط اگر ملحوظ خاطر رکھدہ نماز ادا کی جائے تو ایک عجیب لطف اور مزہ محسوس ہوتا ہے اللہ دے ہاں بندے کا ایک خاص مقام اور درجہ متعین ہو جاتا ہے اور یہ بندہ باقی بندیاں جو ممتاز گنیا جا ہیں بنیادی شرطاں نماز واسطے سب تو پہلی شرط جڑی ہر عبادت واسطے ضروری ہے وہ ہے پاکیزگی اور طہارت پاکیزگی اور طہارت دو قسم کی ہے ایک روحانی پاکیزگی ہے ایک جسمانی طہارت ہے اللہ دی کوئی بھی عبادت کرنی جدوں تک دونوں قسم دیاں پاکیزگیاں بندے نو حاصل نہ ہو کوئی عبادت قبول کو نہیں ہو روحانی پاکیزگی تو مراد ہے بندے دے عقیدے دی اصلاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکی زندگی ایسے ہی پاکیزگی واسطے لگائے عقید کی دروستی اور اصلاح تے تیرہ سال صرف کر دیتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جر یہ تہارت اور پاکیزگی حاصل نہیں ہو جاندی کوئی عمل نے کی عقیدے کی الازت اور گندگی مشرق نو خاص طور فرمایا ان عمل مشرق نظر سنی مشرق گندہ پلیز نجر تم سامنے کنی دفعہ بھی گسل کر لے کوئی مشرک کن بہترین تو بہترین صابن استعمال کر کے گسل کر لو جد. جدوں تک وہ عقیدے جو شرک نہیں نکلتا وہ گندہ ہی گندا ہے وہ گلیت ہی گلیت انم مشرق نجر سن مشرق گندا ہے بلیت ہے نجر سن روحانی پاکیزگی عقیدے اصلاح کی اسلحال حاصل ہوئی ہے کہ اللہ نو او نو ہی ساری کائنات دا خالق مالک اور رازق سمجھے ہر چیز او دے قبضے اور اختیار اندر سمجھے اس پاکیزگی تو بعد پھر جسمانی طہارت اور پاکیزگی حاصل کرے جسم پاک ہوئے صاف ہوئے لباس پاک اور صاف ہوحاظ نل بھی کہ کوئی غلاظت اور گندگی لباس کو لگی ہوئی نہ ہو اور اس اعتبار ہو کہ لباس دے کے اندر حرام بھی آمیزش نہ حدیث اندر آن اگر کسی شخص دے سارے لباس اندر سر تو کے پیروں تک ایک داگا بھی حرام مال کا مل گیا کہ دی کوئی عبادت اللہ نے کو گول سارے لباس اندر ایک تازہ لباس ظاہری طور پہ گلازت تو پاک ہو گئے اور حلال مال مل بنایا گیا ہو وہ جگہ جتنے نماز پڑھن کا ارادہ کیتا جا رہا ہے وہ جگہ پاک سے ہو گئے. پھر ضروری ہے کہ ستر پوشی کیتی ہوئی ہوئے ہوں پردہ قرار کرار گیا ہے مرد واسطے کچھ حدود الگ نے عورت واسطے حدود الگ نماز واسطے سطر پوشی ضروری ہے اور اسے زمین اندر یہ بات بھی سانو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اللہ گھر اندر مسجد اندر جدو آن کا ارادہ کیتا جائے تو قرآن مجید اندر اللہ نے اے حکم دیتا ہے فرمایا خزو مسجد جدو مسجد اندر آؤ تے خوب اچھی طرح زیب و زینت نل آؤ مسجد اللہ دا گھر ہے تے اللہ دی عزت اللہ دا عدد اور وہ او احترام تے ذہن تے چھایا ہوا ہونا چاہیے جس ویلے وہ جس طرح ابھی دنیاوی مجلس اندر سچ بن کے جانے ہاں، ہر لحاظ نل اپنے لباس نو اپنی شکل و شباہت ٹھیک کرنے ہاں. مسجد اندر آؤ دا بھی ایک انوکھا انداز ہونا چاہیے مسلمان دا کہ مسجد اندر آوے تو اچھے انداز نال زیب و زینت زیب و زینت تو مراد صرف اے نہیں کہ بڑا پڑکیلا لباس پایا ہویا ہو بڑا قیمتی لباس پایا ہوگا اندر متان اور سنجید ہوئے جس لباس مل مسجد آئیے سنجیدہ لباس شرابت چپکی ہوئے سر کا ٹکنا بھی زینت اندر شامل ہے نماز واسطے سر سے بھی کپڑا ہونا چاہیے یہ کوئی شک نہیں کہ بغیر کپڑے دے بغیر سر چکے نماز ہو جاندی ہے لیکن یہ عادت اور معمول نہیں بنا لینا عادت بنا لینا بری بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہے کہ آپ نے بغیر کپڑا اوڑے اوڑھے نماز پڑھی ثابت ہے لیکن آپ کی زندگی کا یہ معمول نہیں تھی کسی موقع سے پڑھی ٹھیک تو بھی پڑھ لو یہ مسجد آداب اندر شامل ہے بات کے صرف بھی سے بہرحاد. روحانی پاکیزگی نال نال پاکیزگی. لباس پاکیزگی. جگہ پاکیزگی. نماز پہلی اور بنیادی شرط ہے اور پھر نماز واسطے جس پاکیزگی ضروری قرار دتا گیا ہے ایک خاص نام ہے استلاحی اور او نام ہے بوجو آدمی کنے بھی زیادہ پانی اندر کنے بھی کھلے پانی اندر غسل کیوں نہ کر لے جدوں تک وضو الگ نہیں جائے گا نماز نہیں پڑ سک دوستوں کے ذہن اندر یہ بات شاید موجود ہوے کہ جد سر تو لے کے پیروں تک سارا جسم تو لیا ہے صاف کر لیا ہے نا لیا ہے گسل کر لیا ہے کھلے پانی تو ہوں بوزو کی ضرورت باقی رہ گئی نہیں وضو کی ضرورت اجے بھی باقی نماز نہیں ہوے گی جد تک وضو الگ نہیں کیتا جائے گا غسل یہ مرضی ہے وضو پہلے کر لو گسل کرن تو یا وضو بعد میں کر لو لیکن وضو کرنے پڑے گا ضروری ہے وضو نماز واضح حدیث کے الفاظ میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہِ عَلَيْهِ أَوْ <عَلَيْهِ> فرمایا او اس بندے دی کوئی نماز نہیں جاجو نہیں یا تو کیا نہیں بوجو دونوں سورتان یا تے بوجو کیتا ہی نہیں تے یا کیتا, ہے تے لا نل کیتا ہے یا سنت کے خلاف کیا ہے ہوگا نبی کریم صلی اللہ نماز نہیں سے اسم اللہ جدا نہیں ولا او نہیں لما علی بسم اللہ پڑھ کے نہیں کی. مسلمان حکم دا گیا ہے کہ اپنا ہر کام اللہ دے نام تو شروع کرنا ہے کوئی کام بھی ایسا ہوتا کہ بیت الخلا اندر بھی جان لگتا ہے مسلمان سے اپنے اللہ کا نام لے کے ہی جان ہے. اللہم انی اعوذ من جانا اللہ پہلو اپنے اللہ کا نام لے کوئی کام ایسا نہیں جڑا اللہ کے نام تو شروع نہیں کرو بسم اللہ پڑھ کے کرنا چاہیے فرمایا اگر کسی ویل جائے کوئی بندہ, یا شک پہ جائے اور اب والے ہی و آ کے اللہ میم شک پہ گیا ہے میں بھول گیا جی میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو میری شروع تو ہی شمار کر لوں بسم اللہ ہے دوبارہ کرن دی ضرورت نہیں جاری رکھے یاد آیا ہے تو دے ہے کی اللہ اکبر کبھی شعور اور احساس ہوئے نا فرمایا رسول اپنے اللہ دا نام لے کے لے بندہ بوجو شروع کر, اور آغاز تو کر پانی لے کے اچھی طرح ہاتھوں مل دے فرمایا وہ پانی اجے زمین سے نہیں گرد آسمان پہ اعلان ہو رہا ہوں اے میرے بندے تیرے ہاتھا نال گناہ ہوئے سن میں وہ ہیں نماز سے اجے بعد اس پڑھ نہیں ہے نا تیاری شروع کی تھی نماز یہ بندے تیرے ہاتھ گناہ ہوئے سن میں معاف کر دیتے اے پھر منہ چلی کر دا ہے کلی دا پانی اجے زمین تے نہیں گرتا تلہ فرما رہے ہوں نے بندے تیری زبان نال جی گناہ ہوئے سن میں وہ معاف کیتے یہ نک چی پا کے نق صاف کر کہ اللہ فرما دے نک نل اگر کوئی حرام چیز سم جان بجھ کے وہ گناہ بھی ماف کیا یہ چہرہ تو آرے دا پانی زمین تے گرن تو پہلے سارے چہرے ہوئے گناہ معاف ہتا کے پیروں تک پہنچ جس جس عزب نو جسم دے جس جس حصے یہ وزو کے پانی نال کرتا چلا جانا ہے اللہ نالو نالی اس حصے اور ازم دے کیتے ہوئے گناہ وہی معافی دا اعلان کر دا. جس وضو ختم کر دے اپنے ایمان دی گواہی اور شہادت پڑھ دے, پڑ دے نال ایک دعا سکھائی کہ اے دعا بھی پڑھ لیا کرو فرمایا اللہم من من اے دعا بھی پڑھا کرو بوجو تو بعد جہاں مفہوم اے ہے اے اللہ مینو اپنے توبہ کرن والے بندیاں اندر شمار کر لے تو ماننا کی ہوں تاب یا تو وہ تو صبح کسی جانور نڈ دتا جائے او دا رسہ کھول دا جائے او جنگل اندر نکل جائے سارا دن کھا پی کے چر چرا کے اپنا پیٹ بھر کے شام نو اپنے مالک دے کر پھر واپس آ جائے انو کیا ہے توبہ بندے کا بھی یہی حال ہے کہ اپنے رب تو بےگان نہ ہو کے ادھر ادھر فردا فرا رہا لیکن آخر واپس اپنے رب دے در آ گیا وہ بھی آ گیا کہ میں بھول گیا گا تم اللہ منہ تحبہ کرے بندیاں اندر شمار فرمال ہے وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَتَحْشِرِينَ ظاہری طور تے, تے میں پانی استعمال کر کے اپنے ہاتھ مون چیرے اور پیرہ تک مختلف آزانو چولے صاف کر لے اللہ ظاہری طور پہ میں اپنے آپنوں صاف کر لے باطنی طور تے تو میں نپاہت کر دیں یہ دعا پڑھ دیں یہ دعا پڑھ تو بعد پتا ہے آسمان تے ایک اعلان ہو رہا ہوں اللہ وآسفر لیکن یہ تے سوچن والے سمجھ والے شعور رکھن والے بندے نوی پتا چل سکتا ہے کہ جی میں کر رہے ہیں تے میرا رب ہونے دے تے کی, کی, کی رہے. کل کلمہ سعادت پڑھ کے دعا پڑھ کے موجود جس ویلے نماز کی طرف اجے متوجہ ہونے چل رہا ہے تو آسمان تے ایک اعلان ہو رہا ہوں اللہ فرما رہے ہوں نے اے میرے بندے تک ایسی نیکی اور ایسی عبادت کی تیاری کر کے چلے آئے میں تیرے تے میںر راضی اور خوش ہو گیا تیرے واسطے جنت کے اٹھے ہی دروازے میں کھول دیتے ہیں صرف تیری موت رکاوٹ بنی ہوئی تینوں ہی موت آ جائے پہ اٹھے دروازے کھلے ہیں جس دروازے چاہیں جنت اندر آ جائے یہ اعلان آسمان دئی ایسے خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ وضو کر کے تحجت کا بوجو کر کے نماز پڑھنے واسطے اٹھے نے جا کے کھڑے ہوئے نے سجدے پے کہ اللہ کی طرف بلاوا آ دروازے کھلے نے اور بلاوا آ گیا اللہ فرمانے تیری موت نے روکیا ہوا کیونکہ موت تو بغیر کوئی نہیں نہ جا سکتا تیری موت نے روکیا ہوا ہے وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے اگر ہنی موت آ جائے تو دروازے سارے میں تیرے واسطے کھو گئے یہ نماز کی تیاری کر کے اجے جا رہا ہے ایلان ہو نماز مل کی کچھ ہونا چاہیے پھر سر لان سنبھاؤ یہ سارا کچھ تب ہی ہے کہ سنت سامنے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پیشے نظر ہو گئے بدبختی دی انتہا ہو گئی ہے کہ اصا کوئی ایسا عمل چڈیا ہی نہیں جہی اندر بدت شامل نہیں کرتی جہیں اندر کسی کی مرضی نخل نہیں اے دا ہوں بزو ن ہی لے لو بزو اندر ہی ایک بہت بڑی بدت ابھی شامل کر لی اور آدی ہو گئے وہ دے کے سامنے ہوں احساس ہی نہیں رہا کہ یہ کام ٹھیک نہیں جا کر تھی سوچو گے کہ بزو ادر کہڑی بدت شامل ہو گئی بزو ادر ا گردن مسے کی بدت شامل کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے اندر اے مسا کوئی بھی دشمن لگا ہوا ہے اپنے کام سے پوری طرح کہ اے محنت بھی کرشقت بھی کرکلیف بھی اٹھان سردیاں گرمیاں اندر نمازاں بھی پڑھ لیکن بزو ہی نہیں میں ٹھیک ہون دینا پھر نماز کتوں پوری ہو ہوگی اور کتوں قبول ہو ہوا سالات لا بزو الا فرمایا جہاں بزو نہیں وہی نماز ہی نہیں جس وضو اندر ہے گردندہ مسا شامل ہے او وضو ہی نہیں جڑا نبوی وضو ہے آپ نے مسا کی کیتا ہے کس طرح کیتا ہے دونوں حد پانی نلتر کر کے سے صحابہ بیان کرتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کے اتنا رکھ کے دونوں حد جتو بال شروع ہوں دے تھا وہ تھو ہاتھ پچھے لے جانا شروع کر دیں گے کہ جتے ختم ہو جانے تھا وہ تو اس سے تنہیں پھر واپس لائے آن پھر اے گردن دمسہ کوئی نہیں کیتا محمد الرسول اگر کتے کل ہے ثبوت سے پیش کرے انشاء اللہ قیامت تک ثبوت پیش نہیں کر سکے گا کوئی گردن کر لو نیت کر لو کہ آئندہ کدی بھی وزو اندر گردن کا مسا نہیں کراؤں وعدہ کر دزو سنت کے مطابق ہو جائے گا جلی اندر گردن کا مسا نہ رہا ر تو بعد کنن دا مسا ہے اے انگلی اپنی شہادت دی انگلی کہ اس انگلی نو اندر دے لو ایٹو شروع کر کے دے چلے جاؤ جس طرح کن دی بناوٹ اللہ نے بنائی اتو شروع کر کے یہاں شروع کر دیو یہ جس ویسے ایسے پہنچ جائے تو پچھوں انگوٹھے نل اس طرح یہ کن کا مسا ہے گردن کا مسا اندر شامل نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نے تے گردن کا مسا شامل کر لیا نے پیر کی بجائے پیروں سے مسا کرنا شروع کر دیا ایسے لوگ بھی ہیں جہو اندر پیر نہیں دون وہ پیروں سے بھی مسا ہی کرتے یہ بات بھی غلط ہے سنت دے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اندر پیر توتے ہیں ہاں موزے پہنے ہوئے ہوں وضو کر کے چمڑے کے موضے یا اج کے دور اندر اِس جاب کہہ لینا جورا بہن کا لفظ بھی ویسے حدیث اندر موجود ہے اگر وضو کر کے موضے یا جربہ پہنیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اندر ایک واقعہ آ رہا ہے کہ آپ کر رہے ہیں ایک خوش قسمت اور خوش نصیب صحابی وہ پانی دے رہے ہیں جس ویل پیروں سے پہنچے کہ آپ نے اپنا پیر مبارک سجا پہلے اس طرح اچا کیا تھوڑا جیا کہ صحابی نے چک کے موزہ اتارن کی کوشش کی تھی آپ فرمانے انو رہ دے این لب بعد وضوئی میں کر کے یہ کہہنیاسی ہوں یہ اتارن کی ضرورت نہیں موزے دے کے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جراب اگر پھٹی ہوئی نہ ہوتے مسا کیا جا سکتا ہے اسلام نے بڑی سہولت دے دیسمان اگر تھی گھر مقیم ہو تو مسا جراب سے یا موزے دے پنج نماز تک کیا جا سکتا ہے جی سفر ہوماز ہو ہو سنت مطابق ہے, تے اعلان ہو رہا ہے اے میرے بندے تیری موت نے تینوں روکیا ہوا ہے ورنہ جنت میں سارے دروازے تیرے واسطے کھول دیتے اللہ سانو بھی اپنے ایسے بندیاں اندر شامل فرمال ہے جےڑے وضو کر کے اٹھدے ہیں تے جنت دروازے تو اوندا واسطے کھول دے اپنی رحمت فرما وا اخر دعوانا ان الحمد للہ قال بھی دوستاں نے دریافت کیتے نے ایک تے اے پوچھا گیا ہے کہ وضو کرن تو بعد بعض احباب اپنی شہادت دی انگلی اس اٹھا کے آسمان دی طرف رخ کر کے کلمہ شہادت پڑھ دینے۔ یہ بھی حدیث کو ثابت ہے یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیل تو فرمان تو اتقرا تو یہ بات ثابت نہیں کہ آپ نے سے شہادت اٹھا کے آسمان کی طرف رخ کر کے کلمہ پڑیا یہ بات ثابت نہیں انشاءاللہ اللہ نماز نل جنیا غیر متعلق اکا اپنائی ہوئی نے ان کی آہستہ آہستہ بھی کی چلی جائے گی اس طرح سلام پھیرن تو بعد اس طرح اپنا ہاتھ اپنی پیشانی رکھ کے بعض لوگ کچھ کلمات پڑھ دینے یہ بھی ثابت نہیں رسول اللہ بزو اندر انگوشتے شہادت اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھنا اور کلمہ پڑھنا ثابت نہیں سلام پھیرن تو بعد پیشانی سے ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھنا ثابت نہیں نبی کریم میں یہ کہ پچھلے جمعہ تھی شکر کا ذکر کردی ہو کہ اللہ دی کنی بھی بڑی تو بڑی نعمت کھا کے پی کے استعمال کر کے الحمدللہ اگر کہہ دا جائے کہ اس نعمت کا شکریہ ادا ہو جانا ہے قیامت اللہ او دا حساب نہیں لے گا یہ بات حدیث اندر ہے پوچھا یہ گیا ہے کہ قرآن اندر ہے یا حدیث اندر یہ بات حدیث اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس نعمت کا شکریہ ادا ہو گیا اللہ دے بارے اندر بندے قیامت نیچے کہ خطبے دے دوران خواتین گلیں کر کرتی رہی انہوں نے یہ دسیا جائے کہ خطبے دے دوران گلہ نہیں کرنی چاہیے وہ تے نماز بھی کر کردی رہی نے خطبہ سے وہ بعد بھی بارے اللہ سان ہدایت دے سمجھ دے میرا مائیاں بہنوں بھی یہ سمجھ دے کہ خطبے کے دوران اشارہ کرن تو بھی منع فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کسی کوئی اشارہ بھی نہ کیتا جائے بچیاں بیٹھیا ہوں ماشاءاللہ ما فرش اور قالین اور درییا اس دور اندر چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بیٹھیا جاتا سر مسجد نقبی اندر بھی بیت اللہ اندر بھی بجری بچھی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے اور سے اور کوئی عجیب صورت ہو گئی آپ نے فرمایا بیٹیاں بیٹیاں خطبے کے دوران اگر کوئی انہوں نے ہی ادھر ادھر ادھر ادھر چیڑ دے ہاتھ لاند فرمایا مم مسل ہسا فقد لگا جن پتھروں ادھر ادھر بغیر ضرورت کے خطبے کے دوران ان اپنا جمعہ ضائع کر لیا اینہ حماتن گوش ہو کے اینہ متوجہ ہو کے بیٹھنا چاہیے خود بھی یہاں باہر حال احتیاط بہت ضروری ہے دو دن چیزاں جیہڑیاں میں تھلے دیکھ کر اینہ او بھی عرض کر دیواں اک تے نمازی دے اگوں گزرنا بہت بڑا گناہ ہے کسی نمازی دے اگوں گزرنا حدیث دے الفاظ نے اگر کہ نمازی نمازی اگوں نہ گزرے. سال تے اسی نہیں کرتے ادھر ادھر نمازیاں گزرتے چڑھے جائیں یہ بات بڑی خطرناک ہے بیت اللہ اندر تھوڑی جی رعایت ہے اجازت نہیں کہ جدھروں مرضی نصے پچھے پھرو رعایت ہے وہی وجہ یہ ہے کہ ممکن نہیں کہ بیت اللہ اندر چلدی ہو کسی دگجرو چار پاسے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کتوں بچو گے لیکن جن ممکن ہو سکے اوتے بھی بچوں کا حکم ہے رعایت ہے اجازت نہیں سے باقی اندر مسجدوں چالیس سال فرمایا کھڑا رہے بندہ تو نمازی اگوں نہ گزرے اگر گنا دا پتا ہو کنا بڑا گنا گزرن والا بھی احتیاط کرے تے میں اپنے ان دوستاں بزرگاں دی خدمت اندر بھی ارض کرا گا جہے آ کے نماز پڑھنی شروع کرتے ہیں وہ بھی ذرا بچ کے ایک پاسے ہو کے پڑھن وہ دعوت نہ دیں ان کے لو میرے اگوں گزرتے جاؤ میری نماز کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی خلل نہیں آ رہے یہ بھی تماشا میں دیکھتا ہی نام جتنے مرضی نماز شروع کر دیں لوگ گزر رہے ہیں اگو موقع دتا جگوں گزر جس طرح امتحان اندر دونوں بچے مجرم ہوں نقل کرنے والا بھی کروا والا بھی دانستہ جڑا اپنی نقل کروا رہا ہو ہونا ہی مجرم ہے بے ایم ہی نمازی دا اگوں گزرنا نمازی دے وہ بھی جرم ہے تو نمازی نو موقع دینا کہ لے گزرتا چلا جا یہ بھی جرم ہے